وہی زندہ ہے اس کے سوا کسی کی بندک ناؤ تو اسے پوجو نری اسی کے بندی ہے کر سب خوبیاں اللہ کو جو سارے جہاں کا رب